بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت اور تکمیل انسانیت ترتیب و تالیف سید امیر خان نیازی رحمت اللہ مٹا دیا میرے ساکی نے عالم منو تو پلا کے مجھ کو میں لا لاہو یعنی یہاں اسے اپنی ذات کا عطا پتا بھی نہیں رہتا بلکہ اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے عارف بلہ حضرات عالم لاہوت میں قرب الہی سے کم کسی مرتبے کو خاطر میں نہیں لاتے ان کے نزدیک عالم ناسوت سے لے کر عالم جبروت کی آخری حد سدرات المتہا تک کے تمام مقامات و درجات محض کھیل اور بازی ہے کہ ان کا تعلق محض خلق سے ہے یہ مقامات و درجات خالق سے بہت دوری پر ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرب الہی اور بندے کے درمیان تہتر کروڑ تراسی لاکھ اکتیس مراتب ہیں جن میں سب سے بلائی مرتبہ سر العمی ہے اس سے آگے مکان ہے لیکن ایک فقیر کی نظر میں یہ سب مقامات و درجات مچھر کے پر جتنی وقت نہیں رکھتے کہ ان میں رجت خلق پائی جاتی ہے اے درویش اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو تو مکھی کے درجے پر ہے اگر تو پانی پر چلتا ہے تو تو تنکے کے مرتبے پر ہے اور اگر تو لوہے محفوظ جو عالم جبروت میں ہے کیا مطالعہ کر کے لوگوں کو ان کی تقدیروں کا حال بتلاتا ہے تو تو نجومی کے مرتبے پر ہے کتب کا مرتبہ عرش سے ستر ہزار مراتب آگے ہے اور غوث کا مرتبہ اس سے بھی ستر ہزار مراتب آگے ہے لیکن یہ ادنا اور کم تر مراتب ہیں غوث کتب ہن ارے اریرے آشق جان اگیرے ہو جیڑی منزل آشک پہنچن ات غوث نہ پاون پھیرے ہو عاشق وچ وسال دے رہندے جنہاں لا مکانی ڈیرے ہو میں قربان تنہا تو یا حضرت باہوں جنہاں ذاتوں ذات بسیرے ہو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تو قرب ذات سے کم درجے کو طریقت کا کفر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں سیدنا غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے علم حقیقت کے ذریعے مقام وصال حاصل نہیں ہوا وہ فی الحقیقت عالم نہیں ہے اگرچہ اس نے لاکھوں کتابیں پڑھ رکھی ہیں کیونکہ وہ روحانیت کو نہیں پہنچا ہے ظاہری علوم کے ذریعے بدنی امال کی جزا صرف جنت الماوا ہے جہاں صرف صفات الہی کا عکس ظاہر ہوتا ہے اس لیے محض ظاہری علم حاصل کر لینے سے انسان ہر میں قدیسی اور مقام قرب مقام لاہوت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم لاہوت تو عالم پرواز ہے جہاں دونوں بازو کے بغیر نہیں اڑا جا سکتا اور علم ظاہری اور علم باطنی ہی وہ دو بازو ہیں جن کے ذریعے عالم کو لاہوت میں پرواز نصیب ہوتی ہے حدیثی قدسی میں فرمان حق تالا ہے ترجمہ اے میرے بندے اگر تو میرے حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو عالم ملک عالم ملکوت اور جبروت کی طرف توجہ مت کر کیونکہ عالم ملک شیطان ہے عالم کے لیے عالم ملکوت شیطان ہے عارف کے لیے اور عالم جبروت شیطان ہے واقف کار کے لیے جس نے ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لیا وہ اللہ تعالی کے قرب سے دور ہو گیا یعنی اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہو سکا لیکن درجات جنت الماوا جنت النعیم اور جنت الفردوس سے وہ محروم نہیں کیا گیا ایسے لوگ قرب الٰہی چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے گہرے حق کی آرزو اور طلب کی اہل قرب کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی انسان کے دل نے سوچی اور وہ ہے جنت قرب کہ جس میں حور و قصور اور لذات نمائے بدن نہیں بلکہ صرف جمال الہی کے جلوے ہیں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے اندرونی معاملات کو پہچانے یہاں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے گلے سے لگا دیا جاتا ہے جیسا کہ الہی ہے ترجمہ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے لہجہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے نفس کی خاطر اس بات کا دعویٰ نہ کرے جس کا اسے حق نہیں پہنچتا عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر روح قدسی کی نمو کرے اپنے اندر روح کدسی کی نمود کرے اور مرشد کامل کی نگرانی میں تصور اس میں اللہ ذات سے اس کی تربیت کرے عالم اجساد سے نکل کر عالم روحانیت کی طرف بڑھے اور عالم میں پہنچے کیونکہ وہاں ذاتے باری تالا کے سوا کوئی دیہار نہیں ہے وہ نور کے صحرا کی مانند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں انسان روحے قدسی کی صورت میں اس کے اندر پرواز کرتا ہے اور اس کے عجائب و غرائب کو دیکھتا ہے جن کا بتلانا ممکن نہیں یہ مقام ان سچے توحید پرستوں کا ہے جو اپنی ہستی کو عین وحادت ذات میں گم کر دیتے ہیں مشاہدہ جمال الہی کے وقت وہاں وجود کالدم ہو جاتا ہے اور غلبہ حیرت و محویت کے باعث انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آتا روح قدسی کے ظہور کے بعد انسان خلق کے سمندروں کو پار کر کے امر یعنی روحانیت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے یاد رہے کہ خلق کے تمام جہان عالم امر کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہیں اس کے بعد علوم روحانیت اور علمنی کا فیض حروف و آواز کے بغیر جاری ہوتا ہے اور چشم بصیرت اپنے کمال کو پہنچتی ہے لہجہ انسان پر واجب ہے کہ اہل بصیرت کی موافقت اختیار کرے اور عالم لاہوت کے واقف کار ولی اللہ مرشد کی تلقین و تربیت سے دل کی آنکھ حاصل کرے تاکہ اللہ تعالی کی معرفت و وصال سے ور ہو سکے اساس عمل فرمان حق مارفت ہے نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعیٰ کی کتابوں پر اور انبیاء پر اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کریں اپنے قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے پر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور صابر رہیں سختی اور مصیبت کے وقت میں اور شدت جنگ جہاد کے وقت میں تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے مطلوب مقصود مومن کے عقیدے اور طرز عمل کا احاطہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کامیابی اور سرخروئی کا انحصار محض قبلہ رو ہونے پر نہیں بلکہ عقیدے کی درستی اور محبت الہی کی شدت پر ہے اور درست عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر یوم قیامت پر فرشتوں پر انبیاء پر اور کتب الہیہ پر اللہ پر ایمان یوں ہو کہ اللہ تعالی واحد و حی و قیوم ذات ہے جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں ذات میں نہ صفات میں وہ علیم و خبیر بھی ہے شمی و بصر بھی ہے قادر و قدیر بھی ہے الغرض وہ ہر صفت کا مالک ہے ہمارا مالک اور رازق ہے ہم اس کی بارگاہ قرب سے اس کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور اسی ہی نے ہمیں اپنی مملکت میں تصرف بخشا ہے جس کا حساب وہ ہم سے لے گا لہذا ہر امر میں ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی ہر غرض اور ہر طلب کے لیے اسی سے سوال کرنا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ساز نہیں البتہ مختلف امور کی چارہ سازی کے لیے اس نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے یا ان کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذاہکہ نہیں کہ یہ رجوع بھی دراصل اسی ذات کی طرف رجوع ہے مطلب یہ ہے کہ مومن کی نگاہ ہر وقت اس کی توحید پر رہے اور توحید یہ ہے کہ ہر چیز کے باطن میں ذات حق کو دیکھا جائے اور ہر فعل کے پیچھے فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے اس کے برعکس سوچ اور رویہ شرک کہلاتا ہے جو اللہ تعالی کی نظر میں ظلم عظیم ہے کیونکہ ساری کائنات میں اللہ تعالی کے شریک کا کوئی وجود نہیں اس کا شریک صرف انسان کی اپنی سوچ میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے جہاں بھی شرک کا رد فرمایا ہے انسان کی اسی سوچ اور اسی رویے کا رد فرمایا ہے کیونکہ فی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کا شریک ہے ہی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی سمجھایا ہے کہ اے انسان تو کیوں میرے شریک بناتا رہتا ہے کبھی تو سورج چاند اور ستاروں جیسے اجرام فلکی کو میرا شریک سمجھ بیٹھتا ہے کبھی پتھروں اور درختوں کو میرا شریک تصور کر لیتا ہے کبھی کسی جانور کو میرا شریک سمجھ لیتا ہے کبھی صاحب اقتدار لوگوں کو اور کبھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بھتوں کو میرا شریک ٹھہرا لیتا ہے حالانکہ یہ سب چیزیں میری مخلوق ہیں تیرے اس رویے سے میری خدائی میں تو کوئی خلل نہیں پڑتا لیکن تو خود بے مرکز ہو کر خسارے میں چلا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو خسارے کا شکار ہو جائے لہذا باز آ جا اس رویے سے دراصل سب سے بڑا شرک انسان کا اپنی خودی یعنی میں کی پرورش کرنا ہے کیونکہ تمام برائیاں اسی میں کی پیداوار ہیں اور یہی میں ہی اپنے وقت کی فرعون ہے جو ہر وقت خدائی کا دعویٰ کرتی رہتی ہے اور اسی فرعون کو اللہ تعالی ہمیشہ سزا دیتا چلا آیا ہے حضور علیہ اللہۃ وسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے چند سال پہلے ابرہ نامی ایک عیسائی سپا سلار ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آ پہنچا ان دنوں خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے حاجی لوگ ان بتوں کی پرستش کر کے اور ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج کیا کرتے تھے جب وہ خانہ کعبہ منظم کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت آگے بڑھا اللہ تعالی نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیج کر اسے اور اس کے لشکر کو تباہوں پر باد کر ڈالا مگر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصل دشمن اور شریک بت نہیں بلکہ انسان کا وہ رویہ ہے جس کی نمائندہ اس کی اپنی میں ہے اللہ تعالی نے ابابیل بھیج کر اس کی میں کو تو تباہ و برباد کر ڈالا مگر بتوں کو نہیں چھیڑا کیونکہ ابرہ اللہ تعالی کو ماننے والا تھا اور اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا لیکن تھا وہ میں کا پجاری اگر یہ میں بندے کے ساتھ ہر میں کعبہ میں ہو یا کسی مسجد میں ہو حالت نماز میں ہو یا حج میں ہو بندہ مشرک ہی رہتا ہے لیکن اگر بندہ میں سے خالی ہو تو وہ جہاں بھی ہوگا موحد ہی ہوگا دیکھتے نہیں کہ بندہ جب مسجد میں بعض مات نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو اکثر اس کے آگے پیچھے دوسرے بندے موجود ہوتے ہیں کسی کے پیچھے یہ قیام و رکوع و سجود کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پیچھے قیام و رکوع و سجود کر رہا ہوتا ہے لیکن نہ یہ مشرک ہوتا ہے اور نہ دوسرے مشرک ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کی سوچ اور اس کے خیال میں اللہ تعالی کا کوئی شریک موجود نہیں ہوتا نہ تو مسجد کی دیواریں اور ستون اس کے اندر اللہ تعالی کی توحید کو ضوف پہنچاتے ہیں اور نہ کوئی بندہ اللہ تعالی کی توحید میں حائل ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شریک کا کوئی تصور نہیں اور وہ پکا مومن اور موہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم جہاں بھی رہو اور جس حال میں رہو اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالی کے شریکوں سے پاک رکھو کہ مومن کا دل عرش ال ہے جب دل و دماغ شرک سے پاک ہوگا تو ماحول اور حالات اسے مشرق نہ بنا سکیں گے چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب اسے ہوتا ہی نہیں وہ کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں اللہ کے شریک کو جگہ نہیں دیتا اسی لیے تو حضور حضورات وسلام نے فرمایا ہے مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں اگر کسی آدمی کو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے باوجود بھی کوئی شخص یا کوئی درخت یا کوئی بت یا کوئی پتھر یا کوئی مقام یا کوئی مزار وغیرہ اللہ تعالی کا شریک نظر آتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے ابھی کلمہ طیب کو سمجھا ہی نہیں اور وہ ابھی مشرک کا مشرک ہی ہے اور مشرک کی عبادت قبول نہیں ہوتی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا خرد نے کہہ بھی دیا لا لاہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قیامت کے دن پر ایمان اس طرح ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو فنا کر دینے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے اس دن کو اپنے مقررہ وقت پر ضرور آنا ہے اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں سے دنیا میں گزارے ہوئے دنوں کا حساب لے گا ان کے برے امال پر انہیں سزا دے گا اور نیک امال پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا گنے گاروں کو جہنم رسید کیا جائے گا اور نیکو کاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جنت میں اللہ تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا پل سرات پر سے بندوں کو گزرنا ہوگا حضور علیہ السلات وسلام شفات فرمائیں گے اور ان کے بعد دیگر مقبولان حق بھی حسب مراتب شفاعت کریں گے حضور علیہ السلاط و سعادت مند لوگوں کو حوض سے سیراب فرمائیں گے روزے قیامت کا قیام پلسرات سے گزرنا حوض کوسر سے سیرابی روزے قیامت کے وہ تمام احوال جو قرآن اور دوسری کتب الہیہ میں آئے ہیں یا جو حضور علیہ السلاط و اور دیگر انبیاء کرام نے بیان فرمائے ہیں سب بر حق ہیں فرشتوں پر ایمان لانا اس طرح ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کے فرما بردار نوری بندے ہیں ان میں نر و مادہ کی تخصیص نہیں ہے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ سب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور اس کے احکام کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں تمام تقوینی امور وہی سر انجام دیتے ہیں ان میں سے چار فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور باقی تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کے نام اس طرح ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کتب الہیہ پر ایمان اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے بنی نو انسان کی اصلاح و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں وہ سب بر حق ہیں ان میں سے چار بڑی کتابیں ہیں توت جو حضرت موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور جو حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پر نازل ہوئی ان کے علاوہ پچاس صحیفے حضرت شید علیہ السلام پر تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر دس صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور دس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے انبیاء کرام پر ایمان اس طرح ہے کہ تمام انبیاء اور تمام رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں یعنی ہر قسم کے گناہ اور عیبوں سے پاک ہیں ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالی کو ہے ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں تمام انبیا اور رسول مرد ہیں کبھی کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہوئی سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا وہ سب امور جو حضور علیہ السلاط وسلام اللہ تعالی کی بارگاہ سے لائے ہیں برحق ہیں جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ان کا نہ کرنا گناہ اور ان کا انکار کرنا کفر ہے اسی طرح جن باتوں کے کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے ان کا کرنا گناہ اور ان کے کرنے پر بزد ہونا کفر ہے ایمان کے بعد محبت الہی ہی ایسی قوت ہے جو راہ حکمت اور سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے اور انسان ہر قسم کی آزمائش سے ہنستا کھیلتا گزر جاتا ہے جس دل میں محبت الہی کا جذبہ موجود ہوگا اس دل میں کسی اور چیز کا ہونا ناممکن ہے اسی لیے اللہ تعالی مومن کو اپنی محبت میں جان و مال کی قربانی سے है। ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میری محبت کا دعوے دار مومن صرف ایمان کی حد تک ٹکا رہنا چاہتا ہے یا اس سے آگے بڑھتے ہوئے عشق و محبت کی وادی میں داخل ہو کر دنیا و مافیا کی ہر چیز کو میری محبت میں قربان کر دیتا ہے لیکن آشقان الہی اللہ بس ماس وائے اللہ ہبس کا نعرہ لگاتے ہوئے نغم زن ہوتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرماون عشقوں دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی آ حضرت باہو نو دیاں دھروئی ہو لہذا مندرجہ بالا آیت مبارک میں ایمان کے بعد محبت الہی میں مال قربان کرنے کا ذکر فرمایا کہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو میری محبت میں اپنا مال خرچ کر کے دکھاؤ اپنے قریبی رشتہ داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے پر اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ مال صرف محبت الہی کی خاطر خرچ کرو نہ کہ اپنے ننگ و ناموس کی خاطر یا اپنی نمود و نمائش کی خاطر یا کسی کو زیر بار احسان کرنے کی خاطر یا اجر و ثواب کی خاطر یہ سب ریاکاری اور سودا گری ہے لیکن سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے ایمان اور محبت الہی کے بعد صالح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان اور محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تم میری حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نماز کو قائم کرو زکوات دو اور جب کسی سے عہد کرو تو اسے پورا بھی کرو کہ اپنے وعدوں کو ایفا نہ کرنے والے میرے قرب کے قابل نہیں ہوتے علاوہ عظیم میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے سختیوں تک دستی پیش آ جائے تو صبر اختیار کرو کہ یقین محکم عمل پہم پہ محبت فات عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں یاد رہے کہ صبر کی تین شرائط ہیں نمبر ایک ترک شکایت یعنی راہ حق میں جب کوئی دکھ یا تکلیف یا تنگی یا سختی پیش آ جائے تو اس کا ذکر نہ تو کال سے کیا جائے اور نہ ہی فیل سے کہ ایسا کرنا گویا اللہ تعالی کی شکایت کرنا ہے کیونکہ انسان پر ہر حالت اللہ تعالی کی طرف سے وارد ہوتی ہے نمبر دو قبول قضاء یعنی راہ حق کی ہر سختی اور تنگی کو اللہ تعالیٰ کی قضاء سمجھ کر زبان پر حرف شکایت لائے بغیر خوشی سے قبول کر لیا جائے نمبر تین صدق و رضا یعنی اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے پورے صدق اور اخلاص سے کوشش کی جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہونے کے لیے یہ چار عوامل ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو محبت الہی نمبر تین امال سالے اور نمبر چار خلوص نیت سے جد جہد اور صبر اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے آمین و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہی محمد اما اللہ علیہ و اصحاب ہی ول بیت ہی اجمائین المبین